نہیں نہیں یہ دیکھیے مسئلہ کیا ہے بات تو وہ بھی صحیح کہتے لیکن اس کے طے تک نہیں پہنچے نفل نماز میں قیام فرض نہیں ہے لیکن نفل نماز بیٹھ کے پڑھی جائے تو آدھا ثواب ہے کھڑے ہو کر پڑھا جائے تو پورا ثواب ہے اب آپ چاہیں تو آدھے کو پسند کر لیں آپ چاہیں تو پورے کو پسند کر لیں ٹھیک چلیے صاحب جی صاحب فرمائیے